تکبیر قرب الہی کا ذریعہ یاد رکھیں تکبیر میں قوت ہے تکبیر میں طاقت ہے تکبیر میں سکون ہے تکبیر میں سکینہ ہے اور تکبیر میں عزت ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے جی ہاں دنیا کی ان طاغوتی طاقتوں سے بھی بڑا ہے جو خود کو ناقابل شکست سمجھ بیٹھی ہیں اور ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ان فکروں غموں اور پریشانیوں سے بھی بڑا ہے جو ہمیں گھیر کر دنیا میں پھنسانا چاہتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, اکبر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان گناہوں سے ان گناہوں سے بھی بڑی ہے جن کو کرنے کے بعد بہت سے لوگ مایوسی کی کھائی میں جا گرے کہ اب معافی نہیں اور پھر سر طا گناہوں میں پھنس گئے الغرض تقبیر جون جون دل میں اترتی ہے یہ دنیا اس کی طاقتیں اس کے مسائل اور اس کی پریشانیاں انسان کے دل میں چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں اور انسان آزاد ہو کر اپنے رب سے قریب تر چلا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لہل اکبر اللہ اکبر ولی الحمد